بیس مواقع کہ انسان نبی کے برابر ہو سکتا ہے اور محنت سے مرتبہ حاصل کر سکتا ہے یہ بھی نور الافاق کے حوالے سے جواب لیاقید جی رکھ نبی قرآن و حدیث کے خلافے کیوں کہ امت محمدیہ کا اتفاق ہے ایک نبوت ایک واہبی منصب ہے جس کو اللہ چاہتا ہے اعتا فرماتا ہے اس میں کسی کی ریاضت اور محنت کا دخل نہیں اللہ جل شانہو کا ارشاد گرامی ہے رفیع درجات ذو العرش یلق من امرہی علی من یشاء من عبادہی لینظر یوم التلاق یوم هم بارزون لا یخفہ علی اللہ من مشیر سورہ انعام آہد نمبر ایک اللہ شانوں خوب جانتا ہے کہ کہاں رکھے اپنی پیغمبری کو وہ بلند مرتبہ والا اور اس کے مالک ہے ڈالتا ہے روح اپنے حکم سے جس پر شاہ اپنے بندوں میں سے تاکہ وہ وہ دے ملاقات کے دن یعنی کامر سے دو اتارتا ہے اللہ فرشتوں کو وہی دے کر اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے ڈراؤ اس وار سے کوئی معبوط سے نہیں چوائے میرے مجھ ہی سے ڈرو ماین فروغ مشکین صور بقار آمبر ایک سو پانچ نہیں چاہتے کافر اہل کتاب اور مشرقین کی نازر کی جائے تم پر کوئی بضائی تمہارے رب کی طرف سے اور اللہ تعالی خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہ, چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے <coughs> امام غزازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نوعی انسان کی انسانیت اور نوعی مذائقہ کی مدکیت اقتصادی نہیں کہ مجاہدات ریاضہ سے مل جائے تو اسی طرح امبیا و مرسلین کی نگوت اور بھی مختصر نہیں ہے معارج القدوس اس بار پر تمام امت کا اتفاق و اجماع ہے اور یہ بات کہنا کہ کسی بھی نبی نے معاذ اللہ توحیر کی تعلیم مکمل نہیں کی سب انبیاء کی تعلیم ناقص رہی یہ عقیدہ بھی قرآن حدیث اور اجماع امت کے خلاف ہے اور ایسا عقیدہ رکھنے والا اب اتفاق کافر ہے